الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاه والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی الیک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاه والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی الک واصحابک یا نور اللہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ ہے نغمات رضا اور آج دل کی کلیयां کچھ کھلی ہوئی ہیں کچھ غنچے دل میں خوشی کیفیت کی کی ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ کلام بھی وہی آج ہم نے سننا ہے جس میں غنچے دل کی بات بھی ہے دل کی کلیوں کی بھی بات ہے اور ان کی پیاری پیاری مہک کا تذکرہ بھی ہے جی ہاں شاید آپ پہنچ گئے ہوں کہ آج کلام کون سا ہے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں جی ہاں آج یہ مبارک کلام سننا ہے انشاءاللہ طرز میں بھی سننا ہے نصر میں بھی سننا ہے اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنی ہے پہلا شیئر شروع کرتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں مہک بھینی بھینی خوشبو کو کہتے ہیں غنچے یہ غنچا کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے بند پھول یعنی جو کلی ہوتی ہے نا وہ اس سے مراد ہے کھلا دیے ہیں یعنی کھول دیے ہیں اچھا کوچے یہ گلیوں کو کہا جاتا ہے بسا دیے ہیں یعنی آباد کر دیے کیا خوبصورت بات کی ہے امامش کو محمد آلہ حضرت نے کہ میرے آقا علی سرات کی شان کتنی نرالی ہے کہ آپ جدر سے بھی گزرے آپ کے جسم اقدس کی بھینی بھینی خوشبو سے دلوں کی بند کلیاں کھلتی چلی گئیں لوگ کلما پڑھ پڑ کر مسلمان ہوتے گئے نبی یہ پاک کا دیدار کرتے اور آ کر کہتے کہ کسی جھوٹے کا یہ چہرہ نہیں ہو سکتا دنیا میں شاید ایسا کبھی نہیں ہوا ہوگا کہ کسی شخص کو کوئی گرفتار کرنے آئے مگر اسے دیکھ کر اس کے عشق میں گرفتار ہو جائے ایسا بھی کبھی نہیں ہوا ہوگا کہ کوئی شخص جان لینے کے لیے آئے مگر دیدارے جانا دیکھے اور انہی پر جان قربان کرنے والا بن جائے شاید ایسا بھی اس زمین و آسمان نے کوئی منظر نہیں دیکھا ہوگا کہ جس نے یہ سوچا ہو کہ اگر یہ مل گئے تو چھوڑوں گا نہیں گرفتار کر لوں گا مگر جب جروائے جانا دیکھا تو پھر نیت یہ کر لی کہ اب ان کا دامن نہیں چھوڑوں گا یہ ریولوشن یہ انقلاب یہ نبی پاک کے جلووں کی وجہ سے تحتی دنیا تک یاد رہے گا کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں کہ جس راہ چلتے گئے کوچے بستے گئے ویرانیاں ختم ہوتی گئیں بلکہ میں بڑی لطیف بات بڑی خوبصورت بات جو ہم نے ایکسپیرینس کی ہم نے سلسلہ جب ریکارڈ کرنے کے لیے ہم نکلے تھے حجرت رسول اللہ کی بیچے بیچے اسلامی بھائیوں تلاش یہ تھی کہ میرے آقا جس جس جگہ پر حجرت مدینہ کے وقت میرے آقا نے پڑاؤ ڈالا تھا ہم اس جگہ کو تلاش کریں اب تک تو آٹھ نو مقامات تلاش کر سکے ہیں مگر عجیب بات یہ دیکھی جہاں جہاں۔ نبی پاک کے قدم لگے ساڑھے چودہ سو سال کا میش گزرنے کے باوجود آج بھی وہاں سبزہ موجود ہے اس جگہ پر آج بھی سبزہ موجود ہے آج بھی گرینری وہاں موجود ہے سبحان اللہ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب بات لکھی ہے جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں اور نبی پاک علیہ السلاۃ السلام کی خوشبو اور اس مبارک وصف کا جا بجا احادیث میں تذکرہ ہے حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ سے کیا خوبصورت حدیث روایت ہے مسلم شریف کی حدیث ہے فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے میرے رخسار پر اپنا دست کرم پھیرا آپ کا دست اقدس ٹھنڈا اور اتنا خوشبودار تھا گویا ابھی اتار کے صندوقچے سے نکالا گیا ہو گویا ابھی کسی اتر فروش کی دکان یا اتر فروش کے بخص سے وہ ہاتھ نکلا ہو ایسا ٹھنڈا۔ ایسا دار تھا بخاری شریف کی وہ بڑی مشہور حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کوئی ریشم اور دیبا نبی پاک علیہ السلام کی ہتیلی سے بڑھ کر نرم نہیں پایا اور نہ کسی مشکر امبر میں آپ کے جسم کی خوشبو سے بڑھ کر کسی خوشبو کو پایا پھر ہم کیوں نہ کہیں ان کی نے دل کے گنچے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں جس جس کوچے بسا دیے, دیے ہیں ان کی مہک دل کے جس ہے انچ کھلا دیے ہیں راہ چل دے ہیں کوچے بسا بنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دے ہیں پوچھے ہم بسا جس راہ چل دیے, پوچھے بسا دیے سبحان, اللہ، سبحان اللہ نبی پا علیہ اسرات وسلام کی مبارک آنکھیں جو امت کی یاد میں بہا کرتی اکالسرات سلام کی وہ چشمان کرم جو اپنے گناہ امتیوں کو یاد کیا کرتی کیا خوبصورت انداز میں پیارے آقا کی ان چشمان کرم کا تذکرہ امام عشق کو محبت لکھتے ہیں جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہسا دیے ہیں جوش یعنی جو غلبہ ہوتا ہے ابال ہوتا ہے جلنے یعنی جو آگ میں جل رہے ہیں اب یہاں آلہ حضرت امام علیہ سنت کیا لکھ رہے ہیں کہ نبی یہ پاک علی رات وسلام امت کی یاد میں آنسو بہایا کرتے اسی کلام میں آلہ حضرت نے یہ شیر لکھا نا اگلا شیر تھوڑی دیر بعد آئے گا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مستفا نے دریا بہا دی ہے ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف منے منع پہ اب بجلی گراتے جائیں گے وسعتیں دی ہیں خدا نے دامنے محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے اعلی حضرت اپنے اشہار میں کس طرح سمجھاتے ہیں ایک اور کلام میں لکھتے ہیں نا پیش حق مشدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے وسعتیں دی ہیں خدا نے دامنے محبوب کو جرب کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے ذرا غور کیجئے میرے آقا کا رونا جو ہے آنسو بہانا وہ امت کے لیے ہوگا اور ان مبارک آنسو کے صدقے امت جو ہے اس کے چہروں پر مسکراہٹ آ جائے گی ہمیں کیسے پیارے آقا ملے ہیں جو ہمارے لیے گناگار امت کے لیے آنسو بہایا کرتے ہیں؟ تو کیا خوب بات لکھی کہ میرے آقا کی آنکھیں جب امت کی یاد میں جوش رحمت سے بہتی ہیں تو اس سے کرم نوازی سے کیا فائدہ ہوتا ہے جلتے جن کے بارے میں گویا جہنم میں جانے کا حکم سنا دیا گیا ہوگا آقا کی ان آہوں آقا کی ان سسکیوں نبی پاک علیہ سلاط اسلام کی ان شفاعت کی کوششوں کی برکت سے وہ جلتے ہوئے لوگ جو ہیں جو جہنم میں جانے کے قابل ہوں گے میرے آقا انہیں بھی بچا لیں گے اور جو رو رہے ہوں گے اپنے اعمال کو دیکھ کر اپنے ناما کو دیکھ کر نبی پاک کی شفاعت کی جب خیرات ملے گی تو ان کے چہروں پر اس کو آ جائیں گی پھر بھی ہم نبی پاک علیہ السلات السلام کی فرما برداری نہ کریں پھر بھی ہم ان کی سنتوں پر عمل نہ کریں تو یہ کتنی بڑی نمک حرامی ہے ہمیں پیارے آقا کے دامن کو مضبوطی سے تھامنا ہے اور ان کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی کو گزارنا چاہیے کیا خوب بات ہے جب آ گئی ہیں جوشے رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے روتے جب نبی آ نبی آ نبی and Joe Thank سادیے سبحان اللہ, سبحان اللہ، بیچے اسلامی اگلا شیر بہت ہی خوبصورت بڑا زومانے ہے پیارے آقا علی سرۃ اسلام کے اس وصف کو ارض کیا گیا کہ آقا آپ کو اللہ نے وہ قدرتیں عطا کی وہ،, وہ برکتیں عطا کی کہ آپ تو مردوں کو زندہ کر دیا کرتے حضرت جابر رضی اللہ کے گھر میرے آقا جب دعوت کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کے دو بچے کسی وجہ سے انتقال کر گئے میرے آقا نے رب کی بارگاہ میں دعا کی وہ دونوں زندہ ہو گئے بکری زندہ ہو گئی اور بہت سارے ایسے واقعات نبی پاک کی سیرت میں ملتے ہیں مگر اس وصف کو ان موجزات کو کس طرح عرض کر کے اپنی بات کیا عرض کی ہے کمال کی یاد رکھنے لکھتے ہیں ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آپ کی بارگاہ میں میرے دل کی کیا حیثیت ہے اس کی حقیقت کیا ہے آقا آپ نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے جلانا کہتے زندہ کرنا آقا آپ نے تو چلتے پھرتے آپ کے لیے بڑی عام سی بات ہے کہ آپ مردے زندہ کر دیتے ہیں میرا دل بھی تو مردہ ہے نا آپ کے آگے میرے دل کی کوئی حیثیت نہیں ہے آپ بس ایک نگاہ فرما دیں اس دل پر توجہ فرما لیں یہ بھی زندہ ہو جائے گا یہ بھی گناہوں کی عادتوں کو چھوڑ کر برائیوں کو چھوڑ کر آپ کے عشق کا آپ کے عشق کے نور کا مدینہ بن جائے گا کیا خوبصورت التجا ہے اور میں آپ کو ایک اور بڑی پیاری بات بتاتا چلوں اس سلسلے کی برکت سے کہ ایک بہت بڑی شخصیت سے ہماری مدینہ منورہ میں ملاقات ہوئی اور انہوں نے بڑی پیاری بات کہی کہ اگر کوئی دل کے کسی تکلیف میں مبتلا ہے دل کے کسی مرض میں مبتلا ہے تو روزہ رسول کے سامنے کھڑا ہو کر وہ یہ التجا کرے آقا ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں نبی یہ پاک توجہ فرمائیں گے اور یہ دل کی بیماری بھی دور ہو جائے گی بڑا خوبصورت کانسیپٹ ہے اس کے پیچھے بہرحال یہ علاج کرنے میں بھی حرج نہیں ہے اللہ کریم ہم سب کو مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرمائے آئیے آقا کی بارگاہ میں اپنے مردہ دل کو زندہ کرنے کی التجا حضرت کی زبانی کیے لیتے ہیں ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ایک دل it na ek dil جلا دیے جل ہے تم نے تو جلتے مردے جلا دیئے مردے جلا دیئے سبحان ہے اگلا شیر بہت ہی خوبصورت بات اور شاید اس وقت آپ سارے جی ہاں جتنے مدی چلے نادری نے شاید اسی کیفیت سے گزر رہے ہوں گے بہت سارے رنج ہوتے ہیں زندگی میں بہت ساری تکلیفیں ہوتی ہیں بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں مگر ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے کہ جب بندہ ان تمام غموں تمام رنج اور تمام آفتوں کو بھول جاتا ہے وہ کون سا وقت ہوتا ہے جی ہاں یہ وہی وقت ہے جس سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں الحمد للہ اس وقت میں اپنی بات تو کر سکتا ہوں کہ اس کیفیت میں جب یہ کلام سن رہے ہیں بیان کر رہے ہیں تو دنیا کا کوئی غم اور رنج یاد نہیں ہے بات ہو رہی ہے کون کے والی نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی وسلم کی حضرت کا لکھتے ہیں ان کے نصار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں کیا خوبصورت بات نثار یعنی قربان میرے آقا کے میں قربان کہ کوئی کتنے بھی تکلیف میں کتنے بھی رنج میں کیوں نہ ہو بس فقط آقا کی یاد آنے کی دیر ہے سارے غم دور ہو جاتے ہیں ساری ساری پریشانیاں بھول جاتا ہے انسان کیونکہ جب آقا کے جلووں میں نبی پاک کی یادوں میں گم ہوتا ہے تو ذرا غور کیجئے جس آکا علیہ کا خیال رنج کو دور کر دیتا ہو تصور کا ذکر کرنا اس نبی پاک علط وسلام کی یاد میں زندگی گزارنا اور ان کے طریقے پر زندگی عمل کرتے ہوئے جب آکا کی دامن سے قیامت کے دن وابستہ ہوں گے اور وہ اپنے ساتھ جب جنت میں لے جائیں گے تو پھر کیسی نعمتیں ملنی ہیں تو خدارا اپنے آپ کو نبی پاک کی یادوں میں گم رکھیے بہت سارے لوگ دنیا کی بہت ساری یادوں میں گم رہتے ہیں اے کاش اللہ حضرت ایک جگہ لکھتے ہیں نا ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو وہ, وہ سوچ وہ خیالات اور وہ محبت مل جائے تو پھر غم غم نہیں رہتے بہرحال آئیے بہت خوبصورت بات اور ہم دعا بھی کرتے ہیں آپ بھی دعا کریں کہ اس وقت جتنے مدنی چلے کے ناظرین یہاں موجود اسلامی بھائی کسی بھی تکلیف غم اور رنج میں ہیں پیارے آکا کی یاد کے صدقے کے رب کریم ان سب کے غموں کو رنج کو آفتوں اور مصیبتوں کو دور فرمائے کیا لکھتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم آ گئے ہیں ان کے جب یاد آ گئے ہیں سب ہم بولا دیے گا سحان اللہ, سحان اللہ. اب بہت خوبصورت بات ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں اچھا فقیر جو ہے وہ پھیری لگاتے ہیں یہ بڑا یہ سمجھیے کہ ایسا لفظ ہے جو نارملی یہاں نہیں بولا جاتا لیکن فقیر نارملی چکر لگاتے ہیں پھیری لگانا یعنی فقیر اپنی صدا لگانے کے لیے جو پھیرا لگاتا ہے اس کو کہتے ہیں پھیری لگانا تو الا حضرت کیا خوبصورت concept, کیا خوبصورت خیال پیش کر رہے ہیں کہ ہم جیسے بھی گئے گزرے فقیر ہیں مگر ہم نے اب کہیں پھیری نہیں لگانی ہم نے اب در در کی چھوکری نہیں کھانی ہمیں ایسا غنی مل گیا ہے ایسا کریم مل گیا ہے کہ اسی کے در پر بستر جما دیے ہیں کیوں آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیک دیں اور خود کہیں مگتا کا بھلا ہو ایک اور جگہ اللہ حضرت نے خود لکھا نا لب ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہے جھولیاں کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے تو آقا کے در کی بھیک جب مل رہی ہے تو کسی اور کے در پر جانے کی کیا ضرورت ہے تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑے دیکھ کے تلوہ تیرا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال چھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا تو بس آقا کا در مل گیا اب کہیں اور نہیں جانا بس اب غنی کے در پر بستر جمانا کہتے بھائی یہی ڈال لیا آپ کہیں اور نہیں جانا کسی اور کے در پر نہیں جانا بس آکا کے در پر پڑے رہنا ہے اے کاش ہمیں یہ جذبہ نصیب ہو جائے کہ ہم نبی پاک علیہ سرات کا دامن جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ تھام لیں کیا خوبصورت بات ہے ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے اب تو غنی کے در پر اب بستر جما دیے پر ہم سے بھی پر فقیر بھی اب تو غنی کے در پر بستر جمع دیے ہیں سبحان اللہ اب تو غنی کے در پر بستر ہیں بستر <UCK relatively80> جما دیے میٹھی میٹھے اسلامی بھائی اب جو شعر ہے اس میں شب معاج کا تذکرہ کتنے پیارے انداز میں ہے الا حدرت لکھتے ہیں اسرا میں گزرے جس دم بیڑے پہ کدسیوں کے ہونے لگی سلامی پرچم جھکا دیے سبحان اللہ اب یہاں سے مراد کیا بیڑے سے مراد جماعت کدسی کہتے ہیں فرشتوں کو اعلی حدرت لکھتے ہیں کہ جب نبی ہے پاک علی اسلام آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے رب ازب کی بارگاہ میں اسرا یعنی شب کی جو ہے خدسیوں کی جماعت کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کیا کیا پرچم جھکا کر نبی پاک علیہ کی بارگاہ میں سلام پیش کیا کے کے دیدار کے لیے فرشتے بھی جو ہے وہ بیتاب تھے ایک بہت خوبصورت روایت میں کچھ اس طرح کا مضمون لکھا تھا کہ زمین اور آسمان کے اندر ایک بحث چھڑ گئی کہ آسمان نے کہا میرے پاس چاند ہے ستارے ہیں بہت خوبصورت ہوں میں زمین نے کہا میرے پاس آبشار ہیں سمندر ہے نہریں ہیں باغات ہیں یہ بحث ہوتی رہی کہ کون زیادہ افضل ہے بڑی بحث کے بعد زمین نے کہا کہ میرے پاس نبی پاک علیہ السلات وسلام ہے آکا علی اصلاۃ اسلامی زمین پر جلوہ فرما ہے تو اب آسمان نے رب عزوجل کی بارگاہ میں التجاگی کے مولا تیرے محبوب کا کوئی پھیرا آسمانوں کا بھی ہو جائے یہ زمین مجھے تانا دیتی ہے کہ نبی پاک میرے پاس ہیں یا اللہ کوئی کرم فرما بہت لطیف بات ہے یہ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو شب معراج جو ہے آسمانوں پر تشریف لے گئے گویا یہ آسمانوں کی التجا تھی فرشتوں کو بھی دیدار کرنا تھا اور اعلی حضرت کچھ اسی طرح کی بات جب اس کلام کی باری آئے گی تو مزید تفصیل عرض کروں گا کیا لکھتے ہیں ہم ہو گئی پشتے فلک استانے زمین سے سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا تو بہرحال اب شب اسرا جب میرے آقا علیہ الصلوۃ کی جماعت کے پاس سے گزرے پرچم جھکا کر فرشتوں نے بارگاہ رسالت میں سلام عرض کیا اور برکتیں لوٹی اس خیال کو آلہ حضرت نے ایک اور جگہ لکھا تجلی حق کا سہرہ سر پر سلا و تسلیم کی نچاور دو رویا قدسی سی پڑے جما کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے تو بہرحال اس کلام کو اس شعر کو سنیے اور ذرا تصور شب مہراج جمائیے کہ کیا منظر ہوگا کہ جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولا بنا رہے تھے کیا لکھتے آلہ حضرت اسرا میں گزرے جس دم بیڑے پہ کد سیوں کے اسرا میں گزرے جس دم بیڑے پہ کد سیوں کے ہونے لگی سلامی پرچم جھکنے دیے سلامی پرچم میں گزرے جس لگی سلامی پرچم جھکا دے ہے ہونے لگی سلامی پرچم جھکا میٹھے اسلامی بھائیوں کلام تو جاری ہے مگر سلسلے کا وقت اختتام کے قریب ہے انشاءاللہ اگلے سلسلے میں اشارے وہ سنیں گے اور ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں مہک سے آقا کی مہک سے دل کے گنچے کھلانے کی مزید کوشش کریں گے اللہ کریم میں نبی پاک علیہ السلام سے سچی محبت عطا فرمائے صلو علہ حبیب صلی اللہ تار محمد صلی اللہ علیہ وسلم گونج گوجو ہے ہیں رضا سے بوستا کیوں نہ ہو کس پھول کی دکت میں پار ہے کیوں کس پھول کی مید میں وامل پار ہے